حضرت المومنین علیہ السلام کی وصیت اس امر کے متعلق کہ آپ کے اموال میں کیا عمل درامد ہوگا اسے صفین سے پلٹنے کے بعد امیر نے تحریر فرمایا. آپ تحریر فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے اموال اوقاف کے بارے میں حکم دیا ہے کہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لئے تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسن ابن علی اس کے متولی ہوں گے جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے اگر حسن علیہ السلام کو کچھ ہو جائے اور حسین علیہ السلام زندہ ہوں تو وہ ان کے بعد اس کو سنبھال لیں گے اور انہیں کی راہ پر چلیں گے علی علیہ السلام کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے اتنا ہی اولاد فاطمہ کا ہے بے شک میں نے صرف اللہ کی مندی رسول کے تقرب ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کے احترام کے پیش نظر اس کی طولیت فاطمہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے اور جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت میں رہنے دے اور اس کے پھلوں کو ان مصارف میں جن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین کا ان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے اور وہ کنیزیں جو میرے تصرف میں ہیں ان میں سے جس کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں ہے تو وہ بچے کے حق میں روک لی جائے گی اور اس کے حصے میں شمار ہوگی پھر اگر بچہ مر بھی جائے اور وہ زندہ ہو تو بھی وہ آزاد ہوگی اس سے غلامی چھٹ گئی ہے اور آزادی اسے حاصل ہو چکی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایک مزدور اور کاشتکار کی زندگی تھی چنانچہ آپ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے اور بنجر اور افتادہ زمینوں میں آب رسانی کے وسائل مہیا کر کے انہیں آباد کرتے اور کاشت کے قابل بنا کر ان میں باغات لگاتے اور چونکہ یہ زمینیں آپ کی آباد کردہ ہوتی تھیں اس لیے آپ کی ملکیت میں داخل ہوتی تھیں مگر آپ نے کبھی مال پر نظر نہ کی ان زمینوں کو وقف قرار دے کر اپنے حقوق کے ملکیت کو اٹھا لیا البتہ قرابت پیغمبر کا لحاظ کرتے ہوئے ان اوقاف کی تولیت یک کے بعد دیگرے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سپرد کی لیکن ان کے حقوق میں کوئی امتیاز گوارہ نہ کیا بلکہ دوسری اولاد کی طرح انہیں بھی صرف اتنا حق دیا کہ وہ گزارے بھر کا لے سکتے ہیں اور بقیہ آئم مسلمین کے مفاد اور امور خیر میں صرف کرنے کا حکم دیا